اس پر علماء میں بڑی بحث چلی حضرت اللہ مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ نے اس پر فتوا دیا جو ان کی کتاب وقار الفتاوا میں موجود ہے کہ بانڈ کا لین دین اس کا انعام اس ساری چیزوں کو مولانا وقار الدین صاحب نے جائز لکھا ہے اپنا فتاوا وکاریہ میں وہ ہمارے پاس تینوں جلدیں موجود اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جائز لکھا مولانا وقار الدین صاحب نے اور فرمائے جوئے کی قسم میں نہیں آ اور اس مسئلے پر بنوری ٹاؤن کے بہت بڑے مفتی زمانے کے مفتی ولی حسن کی ٹیلی فون پر میں نہیں ٹیلی فون ملا کے دیا مفتی وقار الدین صاحب کو تو انہوں نے فرمایا کہ میں مجھے مطمئن کرو کہ یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے مفتی ولی حسن صاحب مولانا وقار صاحب کو مطمئن نہیں کر پا تو ان کا فتوا جواز کا ان کے فتح موجود ہے جو متبوا ہے چھپا ہوا ہے تینوں جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں کسی کو چاہیے وہ ہمارا آ کے بس دیکھ بھی سکتا اس کی فوٹو کاپی بھی لے سکتا